صلی اللہ اللہ محمد کریم پروفیسر کالونی میں ہم گشت کے لیے گئے جو ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحبان مل رہے تھے گھر سے آدمی کو نکالا اس سے ہمارے ساتھی نے بات کی جوں بات کی بس آ اس نے آگے سے خوب اس کو دبایا ہمارے ساتھی کو خوب دبایا کہ دین کی بات نا نکلے ہیں تمہارا مطلب یہ کہ میں کیبل چھوڑ دوں میں ڈسک چھوڑ دوں میں ٹریبین چھوڑ دوں شروع ہو گیا مجھے خیال ہوا کہ اب اگر ساتھیوں کیسے ہی چھوڑا تو گرم گرمی ہو جائے گی اور بزرگ تو کہتے ہیں گرم ہو جائے تو نرم ہو جائے لیکن ہمارے صبح سال کے پٹانوں کے ماحول میں رہ ہیں گرم ہو جائے تو اور گرم ہو جائے <ش painful> خاصہ کہیں گرمی اور گرمی اور اس سے کشتی نکل مشتی شروع ہو گئی تو پھر کیا کریں گے <laughs> اس آدمی سے میں نے کہا آپ آگے جائیں چلے جائیں آپ آگے جائیں وہ چلے گئے تو میں میرے آدمی دکھائی جو آپ سے بات کر رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ ہم ہی آئے ہیں ہم کے پاس اور یہ جو آدمی آپ سے بات کر رہے تھے یہ ڈائریکٹر پلاننگ ہے پیشاب کا اسلام اس کا نام ہے پلاننگ ہے اب نے پیارپ کرایا کو آدمی خیال ہوا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی خیر میں کیا ہم آپ سے یہ اس کے چھوڑنے, چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے ہم آپ کو اپنے ماحول میں محل آنے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر بھی وہاں جائیں اس کے تو نے کوئی چھڑا ہی نہیں ایسے میں نے غور کیا کہ آدمی سمجھدار ہے بات جن کی سنتے ہی اس کی نگاہ اپنی کباہتوں پر گئی اور اس کے بعد میں اس کے چھوڑنے کا مطالبہ آیا اور یہی تو اسی ہے جس کو شیطان سے چھونا نہیں چاہتا ہاں تو پچاس پچپن سال کی عمر کا آدمی ہو ساٹھ سال کے قریب ہو اور اس نے اپنے آپ گنجیزوں کے حوالے کیے ہوئے تو آپ کا کس و ہے آپ نے اپنے کس و سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوئے ہیں تو شخصیت کی تعمیر کیسے ہو فارس سے یہ طالب علم نے عمر تھا اس نے کہا میرے پٹنشن ہے بوجھ ہے تو خیر سے میں نے کہا کہ آپ ہماری مجلس میں لائق کریں کہ چند بار کہا وہ نہیں آیا آخر میں نے کہا کہ مجلس بھی کیوں نہیں آتے نے کہا جی مجلس میں آنے والی اس تو ہم نہیں ہونا چاہتے بس ہم کہتے کہ ہماری تکلیف مخلیف دور ہو جائے کریں تکلیف ہماری دور ہمارا سودا تو خریدنا نہیں چاہتے بھائی دکان سے اپنا کام سے اپنا کرانا چاہتے اپنا کرانا چاہتے نہیں مطلب کہ اس دن کو تر بیان کر رہا اس کو تو میں نہیں آل لینا چاہتا لیکن میرا مسئلہ ہے وہ تیرے دینی سی وجہ اگر حل ہو سکتا ہے تو میں وہ حل کرنا چاہتا ہوں. ایک پروفیسر صاحب یہاں آئے تو میرے بیٹے کا کافی چانس ہے تلبین نکال دیا جائے گا پاس ہونا چاہیے اس کے یہ نفسیاتی مسائل ہیں تکلیف میں رہے تو آئے جائیں مجلس میں آیا کریں آپ بھی آیا کر اس کو بھی لایا کریں چند آیا گیا کو اس کا حال بدلا اور چاروں صدیہ پاس ہو گیا بس پھر پروفیسر پر پر صاحب بھلے میں نے کہا جی آپ آئے نہیں گیا ڈاکٹر صاحب اصل میں ربر نہ پھر دنیا حسمتا ہوں پھر آخرت حصہ ہوتا ہوں کہ دین گیا دنیا ہے نا بہت اچھی بات ہے بہت آپ کو چلتا جو گزرا پھر آئے کہا جی بچے کا پھر وہی مسئلہ ہے آپ کیا کریں جس نے کہا کہ بات نہ دنیا سناتا بندکار کرو ہم کیا کریں آپ مسلسل لائے ہوتے اس کو بات تسلسل سے بنتی ہے نا ایک آدمی مجلس میں آگے آدمی اس کا سواد ضرور ہوتا ہے لیکن بعد میں تبدیلی آئے وہ تو مسلسل سے آتی ہے بیج ڈالنے کے بعد چھ مہینے آدمی مسلسل اس کے ساتھ بجا رہتا ہے وقت بھر پانی کہ فصل جب چھوٹی ہوتی ہے اور گھاس اگائے زمین میں اور زمیندار گھاس کے نکالنے کا خیال نہ کرے تو گھاس فصل پر غالب آ جاتی ہے اب خیر سارا فرق بھرا ہوا ہے گھاس میں مویشی میں سب نے کے قابل ہے موجود سے گلا لینا چاہتے چھ مہینے بعد غلہ نہیں گھاس سارے بھاگئی اس کے لیے خاص وقت تھا مہینہ بعد اس کی گھاس صاف کرنے کی اس اسے گوڈی کرنے کی ضرورت اس وقت زمین صاف کیوں لمبی تان کے سویا رہا تو تسلسل ہے اور برباد ہر چیز کا بندوبست کرنا ہے پھر بات میں حال جمتا ہے پکتا ہے پختہ ہوتا ہے اور آدمی کی زندگی بدلتی ہے یہ بڑی فکر ہوتی ہے فیصلہ میں آتا تھا کہ جی اب نہیں آ رہا ہے نہیں آتا ہے کوشش کرتا ہے کیا ہے میں ایسے کہاں کرتا ہوں کہ یہ نہیں آئے گا آپ کہتا امین نہ ہو یہ نہیں آئے گا تو بڑی جگہ ہوتی ہے جی نہیں آئے یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آتے جاتے اب اس کے فیصلہ کن جگہ تک پہنچ گیا اب اس کے باطن میں روحانی روحانیت مطالبہ کرتی ہے ایک زندگی اختیار کرنے کا اور اس کے لیے اس کا ارادہ نہیں ہے اس کے اس کا ارادہ نہیں ہے لہٰذا اس کو شیطان نفس کہتے ہیں اس مجلس کو ہی چھوڑ جس مجلس نہیں ہے تیرے میری تبدیلی پیدا کر دی اس مجلس کو ہی چھوڑ یہ اس فیصلہ کون جگہ پر آیا ہے آپ یہ آپ کے غریب نہیں ہو فکر نہ کریں ہمارے بڑے صاحب صاحب رحمۃ اللہ جندہ تھے تو جمعے کی مجلس میں صبح علیمی صاحب بہت کوشش سے تشریح کرتے تھے مرتفات رحمۃ اللہ کے مرتزار کی تشریح کرتے تھے تو اگر کام نہیں کرا کہ ڈیڑھ سال بک ہو گا وہاں تو لگ دنیا پر بس رہی کہ بہت سات دکھاؤ سارے اپنی دنیا کے پیچھے آتے ہیں یہاں ہماری مجلس ذکر ہوتی تھی ایک رمضان میں تھے یہاں بیٹھتے تھے بڑے روتے تھے دیکھنے والے ساتھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ کیا تاثیر ہو رہی ہے کیا اثر ہو رہا ہے رو رہے کو کیا پتا ہے تو اس کو گوں گی بری یاد آ رہی ہے <laughs> اس کی یاد میں رو رہا ہے <laughs> تو ان میں اس کی تعداد کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی تو اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے کہ یہاں سے وہ مل جائے گی کہیں ان کی دعا سے تو جب اللہ علیہ اللہ کہتا اس کو وہ یادیں بڑی تھیں اور ہوتا تھا کریں اس کو بے خبر دیں اس کو جب پتہ چلے گا تو رخ موڑا ہوا دوسری طرف ہوا ہوا ہوگا تو اللہ کی خیال رمضان کی مجھے ذکر بڑی برکت والی ہوتی ہے آنے جانے والا آدمی خالی نہیں جاتا تو اللہ نے رخ موڑ دیا گو کی باڈی کی یاد نکل گئی آدمی کا مستقبل بنا کام کا آدمی بنا مستقبل بنا فائدہ ہوا اس میں ورنہ گو کی باڈی کی یاد میں میں سب کو شکار تمہارا سے یہ بات کی تھی کہ بات اصل بنتی ہے تو ایک بڑے بادشر آدمی کا بیٹا ہمارے پاس داخل تھا میڈیکل کالج میں تو چند دنوں کے بعد بھاگ کر چلا گیا برطانیہ آپ پرنسپل بار بار لکھتا ہے کہ اس کا اگر آ کے اس کو تالی سے نکالے وہ لوگ جو بڑے بادشر ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کچھ معاف اگلے سال پورا داخل کریں گے اس کو پورا سال پڑے گا سر امتحان دے گا چلیں گے آپ اسی کو نکال لیں گے کیا فائدہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس داخل کریں گے کر لمز تو میں وہ ایک ہفتہ دو ہفتہ تو آیا نا لیکن ایک ہفتے دو ہفتے سے کام نہیں مانگنا وہ تو پانچ سال کا تسلسل مانگتی ہے اسی سے کہ آپ کے کان آنکھیں پھر تشخیص کر سکے ہیں اور دماغ سے او دوائی سوچ سکے وہ تو پانچ سال کے تسلسل کے بعد اور میں تم مشرقوں سے گزرتے ہوئے جو آپ کے لیے بتائی جا رہی ہے پھر آدمی کوششیں شروع کی روحانی کا مسئلہ یہ ہے یہ اصل ہوتی ہے ایک دو بار آنے جانے سے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے والسلام للہ رسول اجمعین یاخل اللہ یا رحم المساکین یا رحمین یاقیوم یاد الجل کرم محمد <سؤال>